sarikaare se aane se sarika It's got جل جب سے ہم آپ جل جب سے ہمارے آپ ہے نور تی کیر کی آئے پا, پا, آئی مئی سر سرستا کر تیرے آنے سے سرکار تیرے آنے سے جب جب جل کہا کا بس بلا سج میں جا کہا کا با جل جلد گنگا سج دے میں چھ کا کہا کا میں مد ہے بنائی سرکار تیرے آنے سے سرکار تیرے آنے سے سب چھ کے گائی خوشیا